يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اذا قاتلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره شانظیم اسم اللہ, اللہ رحمان الرحیم ان شاء اللہ آج کے درس میں ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر سات سے لے کر بیالیس تک کا مطالعہ کریں گے تو آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں درمیان میں جو دو اب رکو ہیں رکو نمبر دو اور تین اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ لیں کہ فتح مکہ سے پہلے ان کا نزول ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے فتح مکہ آٹری میں ہوئی ہے اس سے پہلے ذہن بنایا گیا وہ ذہن کیا بنایا گیا مسلمان مدینہ شریف میں ہیں حملے کے لیے کہاں جانا ہے مکہ مکرمہ مکہ کیا ہے اپنا ہی گھر ہے چھوڑ کر آئے ہو کوئی باپ کو چھوڑ کر آیا ہوگا کوئی بیٹے کو چھوڑ کر آیا ہوگا کوئی بھائی کو چھوڑ کر آیا ہوگا کوئی چچا مامے کو چھوڑ کر آیا ہوگا کوئی کزن کو چھوڑ کر آیا ہوگا گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہوگا اپنوں کے خلاف لڑنا ہے آسان ہے اس کے لیے ذہن بنایا گیا ہے اس ذہن بنانے کے حوالے سے اگلے دو رکو ہیں ارشاد ہوا کئی فیون مشیق بس انتہائی ادب سے کہ یہ سورے توبہ ہمارے ہم سے نکال دی گئی میٹرک کے میں تھی پہلے نائن الیون کے بعد نکالی گئی انفال ابھی ہے احزاب ابھی ہے ممتحنا بھی ہے اور اگلے سال ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی وہ کتاب ختم ہو جائے گی کچھ اور کہہ رہے اچھا کانٹینٹ آئے گا ایک صاحب نے بتایا مجھے وہ اندر مطلب ٹیکسٹ بک بورڈ میں ہوتے ہیں اللہ بہتر کرے خیر دوسری سائٹ پر کبھی آپ سے شیئر کریں گے ان شاء ہم مایوس ہونے والوں میں اس سے نہیں مایوسی تو کفر ہے اللہ نے کچھ لوگوں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام کر دیا ایک سلسلہ اللہ نے شروع کروایا اس کا ذکر آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے ان پورے قرآن کا ایک سلیبس تیار ہوا اور الحمدللہ وہ تمام مکاتب فکر کے علماء اس کو ایگری کر رہے فیڈرل گورنمنٹ کے پی کے کی گورنمنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے پنجاب میں بھی ہل جل ہو چکی ہے سندھ میں بھی تھوڑی ہل جل ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں بھی ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اسلام آباد میں کے پی کے میں سلسلہ شروع ہو چکا ہے پنجاب میں سندھ میں بھی انشاءاللہ قریب ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہو شروع ہوئے الحمد بیس لاکھ طلبا و طالبات وہ سلیبس شروع کر چکے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ مجھے محض اللہ اللہ اللہ کا فضل احسان ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی واپس شیئر کریں گے اللہ کی شان ہے تم نے یوں نکالا اللہ تعالیٰ نے یوں انٹر کر دیا تم پہلے سے قرآن کیسکی میں پڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے آج تی کلاس کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں فائیو پرسینٹ قرآن تھرڈ کلاس میں الحمدللہ للہ نائن پرسینٹ آف دا قرآن فورتھ کلاس میں ہنڈریڈ پرسینٹ قرآن سات سالوں میں مکمل ہوگا اور دو ہزار اکیس میں انشاءاللہ چند ہزار بچوں کا پہلا بیچ آئے گا جو پورا قرآن ترجمے تشریح مورل لیسنس ایکسرسائز ایگزامس کو اور کس کمپٹیشن سے سرٹیفکیشن کے ساتھ گزریں گے یہ بھی اسی شہر میں کام ہوا پورے ملک میں چل رہا ہے में میں بھی کچھ شروع ہوا باہر بھی جا رہا ہے یہ مثبت پہلو ہے ان شاء اللہ کسی وقت آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھیں گے تو نکال دیبا کوئی بات نہیں اللہ پورا قرآن لے کر آ رہا الحمد للہ رب العالمین گیزٹ نکال دیا سدر کے سائنڈ گیزٹ نکلا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیٹرس نکلے ہوئے ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کے لیٹر نکلے ہوئے ہیں الحمد للہ اور تو, اور تو ادارہ ہے بکس پروائڈ کر رہا تھا اب کے پی کے کی گورنمنٹ کا ٹیکس بک بورڈ ان کتابوں کو خود پبلش کر رہا ہے رب تو it's never too late والی بات ہے اللہ تعالی فضل فرمائے گا ہم اپنا حصہ ڈالیں اس میں بہرحال اب آئیے دوسرا رکو اور ذہن سازی ہو رہی ہے فتح مکہ سے پہلے کئی فیقول کیسے مشکین کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آہد ہو اللہ دن آح حرام سوائے ان لوگوں کے جیسے تم نے کیا تھا مسجد حرام کے پاس وہ آحد تھا سلح ہدے میں ہدے بیا پیکری میں اس کی طرف اشارہ فتح مکہ کب ہوئی ہے آٹھ ہجری میں سیکونس کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ آیات فتح مکہ سے پہلے ان کا نزول ہو رہا ہے کئی فوائع ذمہ کیسے ان سے سلا برقرار رہے اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ رشتے داری کا کوئی لحاظ کرے نہ کسی عہد کا کوئی لحاظ کریں۔ يرضونكم بافواههم وتعاب قلوبهم وتمه اپنے منہ سے محض زبانی راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے واكثرهم فاسقون ومن يسخر نافرمان ہیں اشتروا بايات الله ثمنا قليلا انہوں نے اللہ کے احکام تھوڑی قیمت کے بس بیچ ڈالے ان سرداروں کو اپنی سرداریوں کا مسئلہ ہو گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیں تو پھر یہ کہ ہماری چوہدراتے ختم ہو جائیں گی فسدوا عن السبيل پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا انهم ساء ما كانوا يعملون شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لا فی, فی الدین پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے تو دین میں تمہارے بھائی بن جائیں گے راستہ طرح ہوا سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو رکھتے ہیں ان ن تو کفر اپنے سرداروں سے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ وہ باز ہے اگر صلح توڑے تو مسلمان تم بھی ختم کرو اور ان کے خلاف اختمام کر سکتے ہو اب دیکھیں کیسے ذہن بنایا جا رہا ہے اللہ تو قاتل نقت تو کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے اہد کو توڑ دیا صلح حدیبیہ کی خداف ورزی مشکین کے ایک حمایتی یافتہ قبیلے نے کی اور مشکین نے اس کو रोका نہیں تو حضور میں بھی ختم کیا پھر معاملہ الا کیا تو قاتلونا قوما ان كان ثويمانهم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ ادالا وهمو باخراج اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا مراد جلا وطن کرنا وہم بدؤکم اول مره اور انہوں نے اے مسلمانہ تم سے پہل کی انہوں نے 10 درازی کی تم پر تمہیں نکلنے پر مجبور کیا اتخشونهم کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ اکبر فلح کا حق وہ ان تقشا انکن تم اللہ تو اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو اس آیت کے حصے کو الگ سے کبھی پڑھیں تم لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو چھپ کر رہے ہو اللہ تو دیکھتا ہے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے کمرہ بند تھا کر رہے تھے کھڑکی ہلنے کی آواز آئی رک گئے جہاں کا تو चला چلا کہ بلی گزری تھی وہاں سے اللہ اکبر کبھی سمجھ آ رہی ہے بھائی لوگ سے ڈرتے ہو یہ تو پھر بھی بلی تھی ہوا چلی تو رک گئے کچھ کر رہے تھے اللہ کو بھول جاتے ہو اللہ مجھے بھی یقینا فرمائے آپ کو بھی یقینا فرمائے یہ بڑے بڑے پاورفل جملے ہیں بڑے ہم لوگ تو کہتے ہیں نا ٹھیک ٹھاک قسم کی پنچ لائنس قرآن کی فل میسج اتخشو و لحم کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو ف اللہ ان تکشو ان کنتم مؤمنین اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم راحیت مومن ہو کون تلوم دیکھو اللہ تم ان سے لڑو تاکہ اللہ انہیں عذاب دے بھی کو تمہارے ہاتھوں سے اور انہیں رسوا کرے میں سرکمار اور اللہ تمہیں ان پر غالب کرے میشی سدور قومی موم اور اللہ ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈک ادا کرے ایمان والے بھی تو انسان ہیں نا ان کے بھی جذبات احساس ہے اللہ کہتے ہیں تمہارے دلوں کو بھی ٹھنڈک ملے گی بھائی اور ان کے دلوں سے غصے کو اللہ دور کر دے تھو شاہ اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرماتا ہے اللہ علیہ الحکیم اور اللہ خوب رکھنے والا حکمت والا ہے ام ایسا انداز ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں ہے کیا تم نے گمان کر لیا ہے انت رکھو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے مراد کوئی امتحان نہیں ہوگا کوئی آزمائش نہیں آئے گی نہیں ولا رسول حالانکہ ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو دلی راز والا دوست نہیں بنایا تو ظاہر کرے گا وہ از ہو کس کے ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں یہ امتحانات اور آزمائشوں سے تلت تمہیں گزارے گا اللہ خبیر بما تعملون اور اللہ خوب واقف ہے اے جو کچھ کرتے ہو ماکان علی مساجد اے آم المساج اللہ شاہدین بال قفر مشقین کا کام نہیں ہے کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں کو جب کہ اپنے اوپر وہ کفر کی گواہی دیتے ہیں مسلمان ابھی کہاں ہیں مدینہ شریف میں اور مکے کا انتظام کن کے پاس ہے مشرقین کے پاس اللہ کیا فروا رہے ان کا تھوڑا ہی حق ہے کہ اللہ کے گھروں کا انتظام سنبھال لیں کن کا حق ہے فرمایا الا ان کے مشرقین کے بارے میں فرمایا کا حبتت یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے وفی النار ہم اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہنے والے ہیں اللہ اجہر ابھی مان والوں کا ذکر انما مساجد اللہ من آمن کی مساجدوں کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اقام الصلات و ات الزکاۃ اور اس نے نماز قائم کی اور زکوۃ کی لم یخش الا اللہ اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں درے فعسا اولئک ان ایک یکونوا من المهتدین تو امید ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے ہاں کاہے کے لیے مکہ مکرمہ والوں کے خلاف اقدام کے لیے دیکھو یہ تم تمہارا حق ہے تم اللہ کے گھر کے انتظام کو سنبھالو ذہن سازی ہو رہی ہے یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی نا وہ ایمان لائے اللہ اور آخرت پر اور نماز قائم کی زکاط ادا کی اور اللہ کسی اور وہ کسی سے نہیں لڑتا اس آیت کے تحت علماء کرام نے مساجد کی کمیٹیوں کے افراد کے لیے کرائٹیریا بیان کیا ہے مسجدوں کا انتظام کے لوگوں کے پاس ان لوگوں کی کیا پالیٹیز ہونی چاہیے اس آیت کے تحت علمائے کرام نے بیان فرمایا بھائی ایمان والے بھی ہوں نمازی بھی تو ہاں کے انتظام مزید کا چلے نماز بھی نہیں پڑھتے اللہ ربی من رحمت ان میں اوصاف کیا ہوں وہ علماء کرام نے بیان فرمائے اجعلت الحاج آمن الاخر کیا تمہیں حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر سبیل اللہ اور اس نے اللہ سلحمۃ کی راہ میں جہاد کیا لاسب اللہ وہ برابر نہیں اللہ کے نزدیک تم کھلے کہر و شرک پر ہو حاجیوں کی خدمت کر کے تم نے سمجھا کہ تم نے پورے تقاضے اللہ تعالیٰ کے پورے کر ڈالے تو کیا تم یعنی مشکین کفار کا بیان ہے اور یہ ایمان والے برابر ہو سکتے قطع اس جگہ مولانا مودونی علی رحما نے اپنی تفیم القرآن میں ٹھیک ٹھاک قسم کا رائٹ اپ دیا ہے چند مذهبی۔ رسومات کو انجام دینے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکدار ہیں باقی سارے غلط دھندے بھی چل رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے دین کی سربلندی کی جد وجہ کر رہے ہیں بھائی برابر نہیں پیر کرم شاہ حضری صاحب نے بریلی میں کبھی فکر کے بہت بڑے عالم آدمی کہ بھائی یہ کیا کہ اپنے باپ دادا کی گدیوں پر تمہیں ناز ہے اور سال میں ایک مرتبہ تم ارس کر لیتے ہو کوئی کوئی محفل تم مذہب کے مذہب کے نام پہ سجا لیتے ہو باقی تم نے نافرمانیوں کے دھندے اختیار کر رکھے ہیں تو کیا تم جو گڈ ول پر چل رہے ہو اور ایمان والے برابر ہو سکتے ہیں کیا بس سمجھ آ رہی جی اب اس سے بھی تلخ حقیقتیں ہیں ہر شریفین کی خدمت بڑی سعادت کی بات ہے مگر دنیا کے سب سے بڑے دہشت امریکہ سے پہنگے بڑھانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے ان کے حوالے کرنا یہ کون سی دیند آ ہے میں خاص سے کافی ہے باقی آپ خود قیاس کر لیجیے یہ قرآن کچھ اور ہی شے ہے ہلاتا ہے ہمیں ہلاتا ہے اور ہماری تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے لا یسمنو عند اللہ یہ برابر نہیں اللہ کے نزدیک واللہ لا یہد القوم الظالمین اور الا ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفوسہم جلوق ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں اعظم درجات عند اللہ ان کے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں باؤلائک هم الفائزون اور یہی لوگ فائز یعنی کامیاب ہونے والے ہیں اللہ میں شامل فرمائے جو بشر ہوں مربوم من ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائے گا ودوان اور خوشنودی عطا فرمائے گا و جنات اور باغات کی یو ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے برحمت رحمت اپنی رحمت سے و جنات اور خوشنودی اور باغات کی لہن فیحا نعیم مقیم ان میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی باغات میں خوحہ ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان اللہ عمدہ اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے یادین اکم اولیا صحب القفر علان اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بنانا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے کم اور تم میں سے جو تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا فلام ظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں کانٹیکسٹ کلئر ہو گیا مکے والوں کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہو ہوگا تم میں سے کسی کا باپ کسی کا بھائی, کفر بے ہے, طور پر شامل ہے اور میرے اور آپ کے لیے فوڈ فور تھاٹ بھی ہے ایک ترازو ہمارے باطن میں ہم بنائیں جس کی دو پلڑے ہوں ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں اور دوسرے پلڑے میں تین محبتیں میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کون سا پلڑا بھاری ہے بس منظر ذہن میں رکھیے گا فتح مکہ کے لیے تیار کروایا جا رہا ہے اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ان و ازواجکم و عشیرتکم اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بینیا اور تمہارے رشدار دار یہ پانچ رشتے بہت قریبی جن کی محبت میں ڈوب کر بندہ اللہ کے تقاضوں کو پمال کر بیٹھتا ہے پہلے پانچ رشتے گنوائے وہ اموال میں ایک اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے باپ کی کمائی کو تو آدمی اڑاتا ہے اپنی کمائی کو سنبھالتا ہے اور جب اپنی اولاد اڑاتی تو وہ ساتھ ہے نا وہ کمائی جو محنت سے کمائی ہے مالی مفت نہیں ہے جو محنت سے کمائی وہ تجارت کا ساتھ اور کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے خوب تجارت چل رہی اس کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے جو ٹھپ ہو گیا اس کا وہ میں سا گرو ترداؤں نہ اکبر وہ کی ہا? سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اللہ اکبر ڈھائی افراد کی ایک حویلی چھبیس بیڈ روم پر مشتمل تھی بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کتنے ڈھائی افراد چھبیس بیڈ روم پر حویلی کراچی کی ہے لگتا ہے بڑا دل ان چیزوں کے اندر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیاں تمہارے شیدار تمہارے مال تمہاری تجارت تمہاری حویلیاں آٹھ ہو گئی احبا من اللہ ورسوله و رسول ہی و جہادی سبھی اگر یہ آرٹ میں سے کوئی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے رحم جہاد کی محبت سے تمہیں زیادہ پسند ہیں تو جاؤ انتظار کرو ہت آیا اللہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لیا ہے موت یاد آپ کا اللہ الحا دل قومر فاسقین اور اللہ فاسکین کو ہدایت فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان کے لیے تو یہ ہوا اور صحابہ گئے ہیں حضور کے ساتھ دس ہزار کا لشکر گیا ہے بل فیل گئے جنگ کے لیے اللہ کی شان کریمی اللہ تو امتحان لے رہا تھا بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گئے سارے ایمان لے آئے سبحان اللہ امتحان تھا بھائی بھائی بن گیا آپ باپ بیٹے جو ایک کفر ایک اسلام پر بن گئے مسلمان اور بھائی بھائی ہو گئے آپس میں اللہ نے امتحان لیا بس امتحان تھا یہ تو ان کا ہوا ہمارا کیا ہے ان رشت یہ رشتے بجا ہیں ان کے حقوق حقوق العباد بات وہ اللہ کے بندو حقوق العباد بات بجا ہے ٹاپ پر اللہ کا حق رہے گا اور صحابہ کو بھی حقوق بھی بات تھے. سے زیادہ تھے. بڑی کرتے ہیں ہم لوگ بڑا بے وقوف ہمیں بنایا جا رہا ہے. Best حقوق, حقوق, حقوق. اللہ کا کہاں لے کے جاؤ گے بھائی؟ صحابہ کو حقوق نہیں پتا تھے حضور کے گھر میں دو مہینے چولا چولا نہیں جللا حضور کی بیریوں کا پیٹ نہیں تھا کیا ان کو بھوک نہیں لگتی ہوگی کیا سوچا ہے کبھی ہم نے ان سے بڑھ کر کس کو حقوق پتا ہوں گے مگر دیر واز اے کوز ایک مشن سامنے تھا جس کے خاطر یہ بھوک اور یہ پیاس یہ سب کچھ برداشت کیا گیا ہے کہاں لے کے جائیں گے حضور کی زندگی کو حضور کے گھر کو، حضور کی سیرت علیہ وآلہ وسلم بجائے بجائے حلال بچائیں رشتے بھائی بالکل صحیح ہے مگر ابھی تو پڑھیں گے تھوڑی دیر میں فصل کو چھوڑ کر جانا بھی فرض ہو جاتا ہے کبھی ہاں؟ پکی ہوئی فصل تبوک میں جا رہے ہو تو چاہو چھوڑو ضائع ہوتی تو ہو جائے اللہ کہتا چھوڑ تو ضائع کرو اس کو ہے کہ نہیں تو ہر شے کو اس کے مقام پر رکھنا ہے اب یہ دنیا کے رشتے اور ایمال یا اسباب یہ مکانات کی محبتیں یہ کیریئر یہ پروفیشن اللہ کے دین کے تقاضوں کے ادا کرنے میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے یہ ہے ترازو ایک طرف آٹھ محبتیں ایک پلڑے میں دوسری طرف تین محبتیں دوسرے پلڑے میں لیٹ اس چیک ہمیں میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کون سا پلڑا بھاری ہے اللہ اللہ دل قوم الفاظ اللہ فاسقین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا آخری نکتہ تین محبت ہے کون سی اللہ کی رسول کر اس کی رام ہے جہاد کی اللہ کی محبت رسول کی محبت یہ کسی کے ماتھے پہ لکھی ہوئی تھوڑی ہوگی کوئی میڈل تھوڑی ہوگا گلے کے اندر یہ پتہ چلے گی جہاد کے عمل سے جہاد میں ٹاپ پر تو جم ہے قتال فی سب اللہ جب وہ موقع سجے تو تب اللہ توفیق دے لیسن دیٹ دا ہول لائف اسٹرگل اللہ کی بندگی کے لیے اسٹرگل اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اسٹرگل اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و کی اسٹرگل اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت اللہ کے بندگی میں گناہوں سے بچنبی ہے تو اس کے لیے محنت اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے محنت اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت یہ محنت ہو رہی ہوگی تو پتا چلے گا یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اللہ ارزقنا زکنا شہادت سبیلک اللہ اپنے راستے میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما چوہتے رکو کا آغاز پہلے رکو میں جو مشکین مکہ کے تعلق سے مشکین عرب کے تعلق سے حتمی اور دو ٹوک بات آئی اسی سے اب تیسرے چوتھے اور پانچویں رقو کے مضامین جڑ جائیں گے درمیان میں دو رقو میں فتح مکہ سے پہلے ذہن بنانے کے حوالے سے تفصیل ہمارے سامنے آئی اب جو پہلے رکو کے موضوعات تھے وہی چوتھے رقو میں آ رہے ہیں ارشاد ہوا نصرکم الماؤں کی موادینا کفیور یقیناً اللہ سلحان و تمہاری مدد فرما چکا ہے بہت سے میدانوں میں یعنی مواقع پر ویو منین اور حنین کے دن بھی حنین کا علاقہ مکہ مکرمہ طائف کے درمیان اور فتح مکہ کے بعد طائف والوں کے خلاف بھی اقدام ہوا حنین کے افراد کے خلاف بھی اقدام ہوا ہے جب کثرت جبکہ تم اپنی کثرت پہ کچھ اترا سے گئے تھے فلم تغنی عنكم تو اس کسرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا واقع علی کمل بما بیمار اور زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تم مدبیم پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے ابھی ایک عجیب معاملہ ہوا ہے ہنین کا واقعہ فتح مکہ کے موقع پہ دس ہزار کا لشکر تھا ہنین کا موقع جس فتح مکہ کے بعد ہے بارہ ہزار کا لشکر نئے نئے لوگ بھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ابھی زیادہ قربانی مشکل حالات سے تو گزرے نہیں ان کی دل میں بات آ گئی کہ بھائی جب مسلمان ہم تھوڑے ہوتے تھے ہم تو غالب آ جاتے تھے آج ہم بارہ ہزار سامنے چار ہزار تو آج تو ہماری جیت ہونی ہونی ہے یہ بات دل میں آ گئی اس کی اصلاح ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ان پر مسلط کر دیا معاملہ قبیر حوازن کے لوگ تھے انہوں نے خوب تیر برسائے پہاڑوں سے مسلمانوں کا کچھ نقصان بھی ہوا یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ تم اپنی کثرت تعداد پر قوت بازو پر اعتماد نہ کرنا تمہارا تبکل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تم انضر اللہ على اعلیٰ وعلى المؤمنین پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام بر اور اہل ایمان بر اپنی تسکین نازل کی وَأَنْزَرَ جُنُودَ لَمْ تَرَوْهَا اور اس نے نشکر اتارے وہ جو تم نے نہیں دیکھے فرشنوں کو اللہ نے بھیجا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی سزا ہے کافروں کے لئے حضور علیہ السلام نے اس موق شجاعت کا بہادری کا مظاہرہ فرمایا اور حضور کھڑے ہوئے یہ جو ایک دم سے حملہ ہوا ہے مشرقین کی طرف سے جس سے کچھ نقصان بھی ہوا کوئی اس طرف کوئی اس طرف حضور کھڑے رہے علیہ السلام اور آپ نے پکارا ہے علیہ عباد اللہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ آو اور پھر بہرحال اللہ کی مدد آئی اور مسلمانوں کو فتح ملی ہے وقتی طور پر معاملہ کیوں ہوا وہ جو خیال آ گیا تھا نا اس کی اصلاح اور اس کی تربیت کا معاملہ ضروری تھا ثم يتوب اللہ اما ذالی کا علامیہ شاہ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا اللہ غفور رحیم اور اللہ بہت بخش والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یا یادینا ایمان والوں مشرق نہ پاک ہیں یعنی عقیدے کے اعتبار سے یہ گندگی پر ہیں فلا فلاں یقر الحرام اباد عام حاضہ تو وہ لہٰذا قریب نہ جائیں اس سال کے بعد نظیر حرام کے یہ بھی اس حج کے موقعے پر نو ہجری میں اعلان ہوگا کہ ابھی نہیں آئیں گے و خفتم و اللہ من فضل اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں جلد غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا بہت قیمتی بات تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے نا سارے ارب سے لوگ آ رہے تھے اور خوب ریل پیل تھی پیسے کی ان بتوں کے نام پر نظرانے چڑھاوے آتے تھے کس کی جیب میں جاتے تھے یہ مشکین کے سرداروں کی جیب میں ان کی تو دھن... ان کے تو دھندے تھے سارے اب ان کو ایک خوف کیا تھا اگر ہم توحید پر آ گئے یہ سارے معاملات ہم چھوڑ دیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے اللہ سبحانہ فرما رہا ہے نہیں اگر تمہیں خوف ہے محتاجی کا تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں جلد غنی کر دے گا ضمن سمجھنے کا نقطہ جب تک شیر کر رہے تھے تین بتوں کی گندگی سے تم نے اللہ کے گھر کو بھرا ہوا تھا اللہ تب بھی کھیلارا تھا نا فلی اب الربہ تمہاری شرک اور کفر کے باوجود اللہ تمہیں کھلا رہا تھا عطا فرما رہا تھا اب جب اس کی توحید پر آ جاؤ گے تو اللہ بھوکا مار دے گا تمہیں یہی ہمیں سمجھنا چاہیے ارے شریعت کی بات کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا وہ آئی ایم ایف آل ناراض ہو جائیں گے ریٹنگ ہماری کم ہو جائے گی سینکشن لگ جائیں گی تو شریعت کی خلاف ورزی کر کے پاکستان میں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں بھائی کون سے ہمارے بچے سونے کے چمچے کے اندر نوالے لے لے کے کھا رہے ہیں ایسا ہے کیا کتان نہیں اللہ کہتے تمہیں موتاجی کا ڈر ہے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا شرک اور کفر کر رہے تھے دے رہا تھا توحید پر آؤ گے تو وہ کیا بھوکا مار دے گا تمہیں سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو بھی ان اللہ عالیم الحکیم شک اللہ خوب رکھنے والا حکمت والا ہے قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر تمنوا ان تقاتلوا جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله اور اس کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول مکرم نے حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ بیان آ رہا ہے اب اہل کتاب یا دیگر کفار کے لیے جو مشرکین مکہ تھے مشرکین عرب ان کا خاص معاملہ تو سخت سخت سزا والا بیان ہو گیا کیوں حضور انہی نے حضول قرآن انہی کی زبان میں بقیہ کفات ان جیسے نہیں ہیں ان کو ایک جزیے کا اپشن بھی دیا گیا ہے وہ ابھی بات آ رہی ہے لیکن ایک نقطہ توجہ فرمائیے گا جو حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جو اللہ نے حرام ٹھہرایا اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا یہ آیب بھی حجیت حدیث اور سننہ کی دلیل ہے اللہ نے حرام اور اللہ کے رسول ہو کر اسلامی حکومت کی بالا دستی قبول کرے اور اس کے تحت ان کو پڑے گا یہ تو خاص معاملہ دعوت پیش کی جائے گی مسلمانوں کے برابر کے حقوق نہیں قبول کرتے تو پھر اسلامی ریاست کی اسلامی حکومت کی دستی قبول کر لو اور یہ قبول نہیں کرتے تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی تلوار لوگوں کی گردن اڑانے کے لیے نہیں ظالموں کا جبر ہٹانے کے لیے جو عدل کے نفاذ اور دین کے غلبے کی جد و جہد میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ ہے جزیے کا معاملہ جزیا غیر مسلم اگر وہ اسلامی ریاست میں رہے اور اس کی ریاست کی اس کی بالدستی کو قبول کر لے وہ رہ سکتا ہے وہ جزیا ادا کرے جزیا دے گا اور یہ جزیا کوئی مہاد اللہ گالی نہیں ہے بلکہ سارٹ آف ٹیکس ہے جس کے اگینسٹ اس کو سروسز پرووائڈ کی جائیں گی اس کی جان اس کا مال اس کی آبرو اس کا گھر اس کی اولاد اس کا عقیدہ اور اس کی عبادت گاہ ان سب کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کب جب وہ اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے یہ ہے جزیے کا معاملہ غیر مسلموں کے لیے اگر اسلامی ریاست ہو یہ تو ہوگی بہت اچھی آئیڈیل بات جو میں نے بیان کر دی آج کون پے کر رہا ہے ہاں آج ہم پے کر رہے ہیں سودی قرضے لے کر اتنا بھر چکے ہیں کہ اگر سو دیا تھا سو لیا تھا تو پانچ ہزار پے کر چکے ہوں گے سود کے نام پرنسپل تو چھوڑیں انٹرسٹ کی بات کرو اللہ اکبر کبھی آج ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہمیں کیا ہونا چاہیے تو ہم بالا دستی پر ہوں اللہ کے دین کو قائم کریں تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی خیر وہ خاص مشیقین عرب کا معاملہ آدابی اس تیس سال جو شروع میں آیا پہلے رکو میں اور یہ دیگر کفار کے بارے میں جزیے کے آپشن کے ساتھ تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے اب یہود نسارا کی کچھ غلطیاں اور ان کی کفری معاملات ان کا تذکیرہ وکول اللہ اور نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں مادہ وکالت اللہ اور نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے محاد اللہ افواہم یہ ان کی منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں یہ غلو, میں, غلو میں اتنے اوپر گئے کہ ان پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ماد اللہ یہ واہ قول الدین کفر من قبل یہ نقل کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کافر تھے سے پہلے اللہ اللہ انہیں کرے کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں من دون انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو درویشوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا, خدا, خدا میں سے خدا درجہ دے وما امروا الا ان يعبدوا اله واحدا وقد ليهم حکم دیا گیا تھا کہ وہ معبود واحد اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کریں لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی معبود نہیں سبحانه و ہمنا یشركون وہ اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں و یعبد الله الا ان یطفئ اور اللہ تو اس بات کے بغیر نہیں رہے گا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کر دے بلو کرنی حل چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کرے یہ اللہ کا اعلان لا کہ اپنی پھوکوں سے بجانے کی کوشش کرے اللہ کے نور کو یہ بھی ان کی ذلت کے لیے کہا گیا بھائی سورج نکل آیا ہو تم پھوکے مارو تو کیا اس کی روشنی مدم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اطار نہیں اللہ کا دین آب آپ کے ساتھ آ گیا اب لا تم اس کو مٹانے دبانے کی کوشش کرو یہ دین تو اللہ غالب فرمائے گا کیوں اسی کے اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے ارشادی سلاۃ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر اسلام دے کر لیو رہو عل دین کل ہی تاکہ آپ صلی اللہ دین حق کلام زندگی پر غالب فرما دے بلو کری حل مشکون چاہے مشقین کو کتنا ہی ناگوار گزرے یہ ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام کا مقصد بے عزت اسٹیٹمنٹ آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد کے لیے آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا یہ بات تین مرتبہ قرآن میں آئی ہے ابھی ہم پڑھیں رہے توبہ کی آیتمبر تینتیس کچھ عرصے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ بارے میں سورت فتح کی آیت نمبر 26 سے پارے میں سور فتا کی آیت نمبر 28 میں اور پھر 28 سے پارے میں انشاءاللہ شاء سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں اس پر مزید تفصیل استاد محترم ڈاکٹر سارا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے کتابی شکل میں ہے بہت خوبصورت مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےسد کس مقصد کے لیے بھیجا گیا یہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کے دین کا غلبہ ہو جائے یہ خطاب بھی دی وی ڈی کی شکل میں دستیاب ہے اور کتابی شکل میں بھی موجود ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یہ انقلابی شان اور کسی پہمبر کے بارے میں یہ اعلان نہیں ہوا جو حضور کے لیے اعلان ہوا کہ اپ اس لیے بھیجے گئے کہ اللہ قدیم کو غالب اور قائم کر دے اب یہ ذمہ داری کس پر ہے ہم مسلمانوں کے کندھوں پر پڑھتے آئے ہیں البقرہ میں ہم نے پڑھا المائده میں ہم نے پڑھا آئندہ پڑھیں گے سورہ شوریٰ میں بھی سورہ صف میں بھی تفصیل آتی رہے گی اب اس مشن کو لے کر کھڑا ہونا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام باقی ہے اللہ ہمیں توفیق عطا حقینی حق دین اسلام دے آف لائف مکمل ضابطہ حیات آپ صلی اللہ علیہ اس دین حق کو کل نظام اس پر غالب فرما دے ولا کری حل چاہے مشرقین کو کتنا ہی ناگوار گزرے اے و لوگو جو بہت سے علما اور راہب یعنی درویش لوگوں کے مال حق طور پر کھاتے ہیں یا سدون عن اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا بیان بھی روحبان یہ احبار علماء خاص طور پر یہود کے علماء اور روحبان راہب یہ خاص طور پر نسارم میں انہوں نے لوگوں سے رشوتیں لے لے کر کتابوں میں تبدیلی کی ہے من چاہے فیصلے لوگوں کو فتوے جاری کرتے تھے پیسے بٹورتے تھے حد یہ ہے کہ ان کے ہاں راہبوں نے یہ دھندے کھولے آج بھی بڑے معروف قسم کے پادری جو بڑے بڑے ڈیبیٹ کرتے ہوئے اور پروگرامز کرتے ہوئے آپ کو ورلڈ میڈیا پر نظر آتے ہیں وہ جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں لوگوں کو اتنے ملین دے دو تو تمہاری جنت پکی ہاں مرنے والا مر رہا ہے اس کے ورسا کو کہتے نہیں ون ملین ڈالر ناٹ انف ٹو ملین نہیں نہیں اسے بھی لگ رہا ہے کہ نہیں بچے گی جان اور اس طرح پیسے بٹور کے جنتیں باٹی جاتی اللہ یہ ہے مذہبی طبقہ جس نے مرحب کے نام پر لوگوں کو لوٹا ان کا ذکر ہو رہا ہے بہت سے علماء یقینا علماء سو کی بات ہو رہی ہے اور درویش راہب یہ لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں اور, عن اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں فی سمین اللہ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے عَدَى مِنْ پس اے نبی علیہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے اکثر علماء کا فرمانا ہے مفسرین کا بھی کہ یہ مراد ہے زکات نہ دینا سونے کے زیورات بھی خواتین استعمال کریں گی آدمی تجارت کے لیے بھی رکھتا ہے کوئنس وغیرہ یا بسکٹس بھی رکھتے ہیں لوگ تو، ٹھیک ہے نا یہ اگر زکات ادا کر دی تو پھر یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگا دیکھیں جو جمع کر رہے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر اور زکات نہیں دے رہے ان کے لیے سخت بات ہے خبر شیر ہو بس انہیں دردناک آداب کی خوشخبری دے دیجیے یوماری جہنم جس دن ہم اسے دہکائیں گے اس مال کو جہنم کی آگ میں فتوک جنوب کی پیشانیوں کو ان کے پہلوں کو, اور ان کی کو داغا جائے گا حدا ما یہ ہے وہ خدانہ جو تم نے اپنے جمع کر کے رکھا تھا ما تم, تک جو تم جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ چکھو اللہ, اجرنا من النار اے اللہ آگ کے آدھار سے محفوظ فرما وہ مال جس پہ زکات ادا نہیں ہو یہ انجام اس کا ہونا ہے اللہ میں زکات اچھے طریقے پر صحیح طرح کیلکولیٹ کر کے اور زیادہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت دینے کی توفیق حضور نے فرمایا علی السلام بخاری شریف کی روایت یہی مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور ڈستا رہے گا بندے کو ڈستا رہے گا بندے کو اور کہے گا ان مالو کماں کنزو کا انمالو کنزو کا میں تیرا مالو میں ہوں لے اس کا مرا چکھ لے ان عدة الشهور عند الله 12 شهر کتاب اللہ بیشک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم کے مطابق کتاب میں 12 مہینے ہیں یوم خلق السماوات والارض منها اربعات جس ان سے اللہ نے اسمان و زمین کو پیدا فرمایا ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے رجب ایک تو تھا معروف عمرے کے لیے اور تین کنسیٹوٹی بنی لگاتا ذی القعدہ الحجہ اور محرم شروع دن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تخلیق و کائنات فرمائی مہینوں کی تعداد ہمیشہ ہمیشہ سے بارہ رہی ہے چار حرمت والے یہ بات کیوں بیان ہو رہی کہ گڑبڑ کی تھی ان مشکین عرب نے وہ معاملہ حضور علیہ السلام کے دور میں ٹھیک ہو گیا میں عرض کرتا ہوں الدین القیم یہی درست دین ہے فلاں تو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا ان مہینوں کے حوالے سے حرمت والے مہینے تو ان کی حرمت کو برقرار رکھنا جو تقویم اللہ نے مقرر فرما دی اس کو درست رکھنا وقاتی نقاف کماقات اور تم سب کے سب مشرقی سے لڑو جیسے کہ وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں وعلموا ان اللہ جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے اب یہ مہینوں میں گڑبڑ کرتے تھے اس کو کہتے ہیں نسی آگے لفظ آ رہا ہے ام نم نسی ازیا فل یہ مہینے کا آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ ہے ولوین کفرو اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں عامن ایک, مہینے کو ایک سال حلال کر دیتے ہیں تاکہ وہ گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام قرار دیا رم اللہ تو حلال کرتے ہیں وہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ ہے جو گڑبڑ کرتے تھے کیا تین جو کنزرویٹو آتے تھے محرم تو اب یہ جنگ و جلدل روکنا پڑتا تھا ان کو لوٹ مار روکنی پڑتی تھی تین مہینے کے لیے مسئلہ ہو جاتا تھا بھئی کوئی ویارڈ نکالو چلو بھئی فلاں کبھی سے جنگ کرنی ہے فلاں سے بدلہ لینا ہے یہ محرم ابھی محرم نہیں بعد میں محرم ہوگا یہ سمجھے کوئی اور مہینہ ہے بعد میں اس کی قدا کر لیں گے اچھا اتنا بھی سادہ معاملہ نہیں تھا یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کا معاملہ تھا یہ بھی ان کی سوکوٹ so ایک مذہبی اتارٹی کے لوگ تھے وہ بڑے ڈاکو جو دین کے نام پہ لوٹتے ہوں گے وہ ان کی مٹھی گرم کرتے تھے اور وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے بھائی اس سال یہ محرم نہیں ہے یہ بعد میں ہوگا اس سال دیگ... یہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے یہ بعد میں ہوگا جی اس طرح آگے اچھا لیکن تھے بڑے آ... اتنے خیال رکھنے والے کہ بارہ کی گنتی پوری جو اس دفعہ حرام مہینہ تھا اس کو حلال کر دیا بعد میں اس کو حرام کر کے گنتی کو پوری کر لیا کرتے تھے تو کیا کرتے جنگ و جدال کرنا ہوتا یا کبھی حج مختلف آ... آ... یعنی مشقت والے مہینوں میں آ رہا ہوتا تو اس کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے تاکہ مشقت اٹھانی نہ پڑے سب کچھ تھا کیا دھندا اپنی خواہشات کی پیروی اور کچھ لوگ جو مذہب کے نام پر لوٹتے تھے ان کی مٹھیاں گرم ہوتی تھی اس کے ذریعے سے اس سارے دھندے کو اللہ نفی فرما رہا ہے اب ایک نکتہ اور سمجھ لیں یہ سارا گربر تو ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا لیکن حجت الویدا کا موقع حضور علیہ السلام خطبہ عطا فرما رہے اور آپ نے یہ بات میں اشارت فرمائی زمانہ گھوم پھیر کر آر اس آج اسی تقریم اسی جگہ پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا تھا یہ جو گڑبڑ ہوتی, ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی اب معاملہ بالکل سیٹل ہو گئے جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اسی کی طرح وہ ختم نبوت ہو رہی تکمیل دین کا معاملہ ہو رہا ہے اور یہ نسی کے معاملے کی وجہ سے مہینے آگے پیچھے ہو گئے تو وہ معاملہ بھی حضور کی بےسط سے حضور علیہ السلام کی برکت سے حجت الوداع کے موقع پر وہ معاملہ سیٹل ہو گیا یہ بات بخاری شریف میں آئی ہے آگے فرمایا زوہر لهم سوء اعمالهم ان کی برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے گئے والله لا يهدي القوم الكافرين اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ پانچ رکو مکمل ہوئے سرزمین عرب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے غلبے کا تذکرہ بھی آ گیا اب بلفل اللہ کا دین غالب بھی ہوا اب 11 رکو ہیں 6 سے لے کے 16ویں رکو تک اس میں بڑا حصہ غزوہ تبوک کے تعلق سے ہے سنہ 9 ہجری میں غزوہ پیش آیا غزوہ تبوک اور مختلف علاقوں پر یہ حکومت چھائی ہوئی تھی ان میں سے کچھ لوگوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی اور جو ہے وہ روما کی سلطنت کے سربراہ نے بھی سر اٹھانے کی کوشش کی تو حضور علیہ السلام نے اس کو محسوس کر کے خود آگے بڑھ کر اقدام کرنا چاہا اور دور نبوی میں یہ پہلا موقع ہے واحد موقع ہے نفیر عام کا ہر ایک کا نکلنا مردوں کی بات ہو رہی ہے ہر ایک کا نکلنا لازم ہے کوئی گھر نہیں بیٹھے کا مردوں میں سے اللہ کہ بوڑا ہے بیمار ہے تو بات الگ وہ ایکسپشن بھی آ جائیں گے بعد میں پڑھیں گے ان اللہ تعالیٰ نفیر عام ہر ایک کا نکلنا لازم تیس ہزار کا لشکر تیار کیا رسول اللہ علیہ صلاحت السلام نے اور حضور روانہ ہوئے ہیں فصل تیار ہے کھجور کی ضائع ہونے کا امکان اگر اتاری نہ جائے تو ہوتی ہے تو ہوتی رہے اللہ ہو اکبر شدید گرمی ہے بہت بڑا طویل سفر ہے اور اٹھارہ افراد پر ایک اونٹ تھا اتنے کم تعداد میں اونٹ اٹھارہ افراد پر ایک اونٹ اور وہ بھی راستے کے اندر پانی کی قلت ہے تو نہر کیے جا رہے کیونکہ اوڈ میں کیپیسٹی سٹوریج کی زیادہ ہوتی وہ پانی استعمال کیا جا رہا ہے پتے بھی کھانے پڑے شدید گرمی فصل تیار وسائل کم لیکن نکلنا ہر ایک کو یہ سب سے بڑا لشکر حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا سلطنت روما کے خلاف حضور تشریف لے گئے ہیں اور حل سلطنت رومہ کی ہمت نہ ہوئی ہر پہچان گیا تورات کا جاننے والا تھا اس کی ہمت نہ ہوئی کہ حضور علیہ سلا سلام کا وہ مقابلہ کرتا اور مسلمان اپنی دھاک بٹھا کر واپس آئے سچے ایمان والے گئے ہیں چند سچے ایمان والے تو اس سے خطا ہوئی ان کا بھی ذکر آئے گا ان کی توبہ بھی قبول ہوئی لیکن ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا خوب ہے اس موقع پر اور منافقین کے بارے میں بھی دو توک ٹوکی بات اس صورت میں آئے گی بعد میں اور ان کے لیے کچھ سزاؤں کا ذکر بھی آئے گا جس کا مطالعہ ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ اسی سلسلہ کلام میں سچے ایمان والوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے لیکن وہ جو جھوٹے دعوے تھے ایمان کے منافقین ان کا بھی تذکرہ آتا رہے گا شادیل کی تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پوچھ کرو تو تم زمین پر گرے جاتے ہو ال زمین کی طرف بچھے جاتے ہو رک جاتے ہو نکلتے نہیں کڑے نہیں ہوتے یہ منافقین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور ابھی تب حیاتی دنیا من آخر کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہو؟ فما مطالح حیات دنیا فی الآخرت اللہ قدیم تو کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی وہ تھوڑا سا ہے اللہ تن فرآب آداب عدیم اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک آداب دے گا یہاں نکلنا لازم ہے یہ نفیر عام کا موقع وہ اور تمہارے سوا اللہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے وَاللَّهُ عَلَى شَيْءٍ اور اللہ ہر ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے اللہ تن سر فقط اللہ اور اگر تم نبی علی سلام کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ تم کی مدد فرما چکا ہے غاری از یقور جبکہ کافر انہیں نکالا تھا وہ دوسرے تھے دونوں میں سے جب وہ دونوں غار میں تھے جبکہ وہ اپنے صاحب سے ساتھی سے کہہ رہے تھے کس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لا امنا اللہ بشک اللہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے یہ ہجرت کی رات وہ غار سور کا واقعہ اور کیا خوبصورت موقع کہ حضور علیہ السلام کی معیت یہ کمپنی یہ ساتھ صدیق کے اکبر کو میسر آیا بات کا واقعہ مختصرا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے مجھ سے میری پوری زندگی کی نیکی ابو بکر لے لیں اور ایک رات مجھے غار سور کی دینے میرے لیے کافی اللہ اکبر اور حضور ساتھ ہیں صدیق کے اکبر کو پریشانی وہ کفار آئے ہیں کرتے ہوئے پریشانی کس کی میرے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے باقی تفصیل واقعہ وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو حضور فرماتے غم نہ کرو حدیث میں کیا آتا ہے اے بکر رضی اللہ عنہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن میں تیسرا اللہ موجود یہ حدیث کے الفاظ ہیں قرآن میں کیا ہے لا تحزن غم نہ کرو ان اللہ معنا شک اللہ سبان ہمارے ساتھ ہی تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی خون کی کیفیت اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی اور تم نے نہیں دیکھے مراد فرشے لیے گئے اور جانا خری مت الفر سفلا اور کافروں کی بات کو اللہ نے پست کر دیا وہ ناکام ہو گئے تلاش نہ کر سکے وہ کریمۃ اللہ اور اللہ کا کلمہ اسی کا بول بالا ہے اللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے خفافا تم نکلو ہلکے ہو یا بھاری یعنی سامان کم ہو یا زیادہ تیاری کم ہو یا زیادہ حالات مشکل ہو یا آسان جو بھی ہے اب تو نکلنا پڑے گا مظاہر وی امکم فی سب اللہ اور اپنے مالوس اور اپنی جانوں سے اللہ کی رام جی ہاتھ کرویر یہ تم تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو لوخان قریبا اگر مال غنیم قریب ہوتا اور سفر آسان ہوتا لتا تو اے نبی علی السلام یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے کون منافقین لیکن ان کو راستہ دور نظر آیا بِاللَّهِ <مَعَكُم> اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے ان قریب اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ نکلتے <أَنفُسَهُم> یہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ <لَكَادِبُون> اور اللہ سبحان و تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً یہ منافقین جھوٹے ہیں إ فيِر خِتَثَ وَثِقَانَو وَجِدُ وَجِدُ بِأَمْوالِكُمْ وَأَفُسِكُمْ فيِي تَبينل ذَلكُمْ خَيرٌ لَمْ يكُماتُم إكُم تُمْ